تو حال سدا فلا مولہ اللہ, اللہ سامعین کے علاوہ اہل سنت کے جو ہمارے علماء کرام گزرے ہیں سابقین ان کے ہاں بھی اس اعتراض و جواب کا ذکر نہیں ملا ڈاکوں پر ہاشی ارائی کرتی بھی ان کا نام ہے اسماعیلیہ فلکہ بھی ان کا نام ہے عبیدیہ فرقہ بھی ان کا نام ہے فاتمی جی اپنے آپ کو وہ وہ اپنے آپ کو سیدا خاطمت کی منسوخ کرتے تھے کہ ہم اولاد ہیں تو اس نسبت سے وہ اپنے آپ کو تھے تو یہ میلاد کا جو عمل ہے یہ مصر کے اس وقت کے وہاں کے جو بادشاہ تھے فاطمی جن کو کہتے تھے اور بادہ قیدہ متدین کو فارتے ان کے بڑے بڑے عقائد قریض ہیں محرمات نہیں ہیں تمام شریعت ان کی شکل جو ہے اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں تو ہمارے سکندر بھائی جو ہیں وہ اسی اسماعیلی فرقے سے مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا سبحان اللہ Il ne faut طرف سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ تو شریف بعد کے ایک مردد حکمرانوں کی جماعت نے اور سے اس کا جواب پیش کرے گا کہ وہ تھا اس کو نکلنا پھر مشکل ہو جائے سبحان اللہ <صور> پھر اعتراض کرنے والا جو ہے نا ان شاء اللہ نظیر اس کو نکلنا مشکل کیا محال ہو جائے سبحان اللہ <صور> کام کو شاید کرتا ہوں اور وہتی میں کہہ بیٹھا تار سیدہ خاتون جنت کا نام شریف کیا وہ ایسے پنڈتوں کے ساتھ میں لگا کھٹی جیسے ہوتا ہے نا ایک کریلا چڑیا جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ایک شیا ایک شیا کریلا ایک شیا کریلا نیم چڑھا جب نیم پہ چڑھ جاتا ہے اس وقت وہ شیعہ کیا بن جاتا ہے اس وقت کے جو شیے لکھتے ہیں وہ سکندر صاحب سے لکھا ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں جیسے دیوبندی جو ہے نا ان کے اندر ایک دو اس میں حیاتی ہیں مماتی ہیں جو حیاتی ہیں وہ مماتیوں کو کافر سمجھتے ہیں تو یہ ہے آپ کو ابتدا یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اس کا پہلا دور ملفا فاطمی سے وہ ملفا اسماعیلی جو مصر کے حکمران ہوئے ہیں اسماعیلی ان سے اس کا آباد اور شروع ہو ابتدا ہوئی ہے کو بھی کہتے ہیں مشہور عرف کے اندر بڑے شہر کو کہتے ہیں یہاں پر وہی مراد ہیں مکریزیا سے مراد آثار اس سے مراد یعنی بڑے بڑے شہر جو ہے نا مصر کے ان کے تذکرے ہاں جی اور جناب جی وہاں کے آثار اور نشانات اور ان کے جناب وہ پرانے پرانے جو ہوتے ہیں نا تاریخی بات چیزیں ان کا ذکر اس کتاب کی کے اندر کیا گیا ہے اس وجہ سے اس کا نام رکھا الما کے اعتبار میں ذکر خطف سفا نمبر چار سو چھتیس پہ چار سو چھتیس چار سو چھتیس پہ لکھا ہے وکرو یا مل لگی کانگڑ پاپ میجا کرونا مواز اس باب کے اندر ان کے جو مشہور تہوار تھے خوشیوں کے میلے تھے خوشیوں کے دن تھے کے لکھتے ہیں وہ کان پا پھول سنا سنا علیہ و جس طرح یہاں پھر پھر پر ان کے کافی عیدیں اور تہوار تھے جن میں وہ خوشی کرتے تھے ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد مولا علی کا ملاپ امام حسن کا میلاد امام حسین کا میلاد سیدہ خاتون جنت کا میلاد اور جو اس وقت کا ان کا خلیفہ ہوتا تھا نا اس کا ملاپ یہ چھ میلاد کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اسماعیلی فلفا اور حکمران جو تھے انہوں نے چھ میلاد بنائے وہ رکھے ہوئے تھے ان کے علاوہ اور بھی ان کے تہوار تہوار کافی تھے خوشیوں کے عیدیں اور ٹھیلے میلے ان کے کافی تھے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 مطیعی نے فرا جو حنفی مذہب کے قریب زمانہ میں کھلوئے الفی کے ساتھ آئین کے ساتھ الفی ان کی کتاب ہے میرے پاس احسن کلام کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ کتاب کاہرہ کے اندر تیرہ سو انتیس میں چھٹی ہے تیرہ سو جن میں آپ چودہ سو چونتیس ایک سو پانچ سال پہلے پہلے آپ تصویر مزید پہلے شیخ محمد حنفی سکندریا شہر کے لیے قابل ہوئے ہیں اس دور میں دور میں آ رہی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے شائع کروا ہے کیونکہ لکھا ہوا بخوب کو تب محفوظ تباہ کے حق جو ہے نا نت چھاپنے کے حقوق یہ سارے مولف کے لیے معقوم ہیں اس کا مطلب ہے مولف جو ہے پیش کے وہ اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھپوائی تھی اور کسی کو ساتھنے اچھا کی اجازت نہیں دی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا حقوق کو تب ایک انہوں نے موالد پر ان مواد کی تاریخ پر کلام جو کیا نا کیونکہ یہ کتاب ہی ان کی وداحت کے موضوع پر ہے نا تو کیونکہ اس ملاپ کے مطابق یہ تراز اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا ذکر تو اس کے اندر ہے اس کتاب کے اندر تو صفحہ نمبر انسٹھ پہ صفحہ نمبر انسٹھ پہ یہ کہتے ہیں وہاں پڑھتے تھا موالد جو نئی چیز پیدا کی گئی اور سوال زیادہ ہوتا ہے اس کے متعلق ہے وہ ملا اناہرا الفاط یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو قاہرہ کے اندر پیدا کیا گیا پیدا کرنے والے ان ملادوں کو اسماعیلی خلیفے تھے جن کا نام جی کا ذکر پہلے ہو چکا وہ اب پہلا وہ شخص جو ان کا بڑا ہوا ہے پہلا شخص بولا پا ہے کا جو جندے حفد کا وہ ہو بڑا ہوا ہے اس کا نام تھا المزلّہ جس کا مانا اللہ کو عزت دینے والا یہ اس کا نام ہے نام کیا ہے سمجھ نہیں آ گیا تو یہ الحد اللہ اللہ جو تھا نا یہ پہلا ہے و من المغرب یہ مغرب سے آیا تھا؟ مغرب کا علاقہ جو سو اکسٹھ ہجری میں یہ مغرب سے مصر میں آیا سکندریا سکندریا شہر جو ہے ادھر کا مصر قریب بن گئی تو اس کے مصر کے اندر گھر کریں سکندریا مصر کا شہر ملک مصر کا شہر ہے سکندریا کوئی علاقہ شہر ملک کا والا کر سکندریا سکندریا کی سرحد تک پہنچا سن سن سوسٹ میں آیا کدھر میں, میں داخل ہوا سات رمضان اسی سال یعنی باسٹھ تین سو باسٹھ یہ قاہرہ میں داخل ہوا بھی بول بول بول بولو اب انہوں نے اسی سن کے اندر یا کوئی اگلے سالوں میں بعد والے سالوں میں اس نے جا انہوں نے جا کر فب دعو داح سکھتا کا موا لے چھ میلاد ایجاد کیے نئے نکالے فب دعو داہو دعو نئے اختراع کیے بنائے چھ میلاد الحسن الحاضر المولد على رسومها جی اپنی رسموں کے ساتھ اپنی مناتے تھے یہ قائم قائم رہے اب امیر الجوش بکان ججوش بالله بنا ان وہ چھ ملا چلتے رہے وقت آ گیا امیر الجوش شخص ہے جو فوج کے سفا سالار تھے خلیفہ مستن پر بلّا کے یہ سنی تھی خلیفہ مستن پر بلّ کے ساتھ تو مست جو تھے نا ان کے خلافت کے دور میں جو امیر الجیوش تھے نا جس طرح کے انگریز کی فوج کے اندر جرنیل کا عہدہ ہوتا ہے بڑا جرنل اسی طرح کا وہ کو امیر الجیوش کہتے ہیں امیر الجیوش کے بیٹے تھے تو وہ جو دے نا دے یہ ملک شام سے آئے ان کے بعد تھے امیر الجیوش وہ ملک شام سے مصر میں آئے اور مصر میں اس وقت خلیفہ تھے انہوں نے بلایا تھا شام سے ملک شام سے مستقصر بلّہ نے امیر اور جو مصر بنا دیا مصر میں آئے گے اور بہ باتا خلتا من بہا گیا چار سو پینسٹھ ڈگری میں چار سو پینسٹھ فیسری میں ملک کے شام سے ابیر الجو شاید کی دعوت پر خلیفہ کی دعوت پر خلیفے کون تھا اس وقت سر سو سمجھ نہیں آ رہی تو جی آ جب ادھر آئے تو اہل شام کی جنگ کے لیے یہ چلے گئے کو جنگ کے ساتھ جنگ کے لیے چلے گیا پیچھے اپنے بیٹے کو نائب بنا گئے فوج پر پچھلی فوج کا نائب کنکو بنا گئے اپنے بیٹے اف بولو کل بولو اچھا تو یہ جول ہے نا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 اور پھر وہ جو ان کا کام تھا اور ان کی وہ ان کا جو عہدہ تھا وہ عہدہ سنبھال لیا بیٹے نے باپ کی جگہ بیٹا پھر خلیفہ مستنصر بللہ جو ہے نا یہ چار سو ستاسی میں ہی موت ہو گئے اس کا مطلب ہے امیر الجیوش اور مستنصر ہے کی بلہ میں ہو گئے اب افضل جو کیونکہ وہ فوجی حاکم تھے نا فوج کے حاکم تھے تو انہوں نے فوجی طاقت کے ساتھ خلیفہ مستنصر بلّہ کے بیٹے تھے المست بہ کیا نام تھا باللہ. المستنصر بلہ کا مانا ہے اللہ کے ساتھ مدد چاہنے والا یعنی اللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا المتاحل بلّہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کی مدد سے <coughs> بلند ہونے والا تو المستاحی بلّہ جو ہے یہ, یہ خلیفہ بن گئے پھر یہ مشتاح جو ہے یہ فوج ہو گئے یہ چار سو پچانوے میں فوج ہو گئے پھر وہی افضل جو تھے نا انہوں نے ان کی جگہ ان کے بیٹے کو آگے آ کے منا دیا مستفصر بلّہ کے پوتے آب آ گئے العامر کا نام کیا تھا بی جا جب عامر بی احکام اللہ جو ہے وہ قتل ہوئے عامر اللہ جب خلیفہ بنے تو افضل قتل ہو گئے یہ سن پانچ سو پندرہ میں کل قتل ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن یہ اب سندھی کھولا پا کر کیسا مستن سر بلّہ تھے اور جو مست بلّ تھے وہ بھی یہ جو افضل ذکر آیا امیر الجیوش کے بیٹھے انہوں نے مستنصر بلّہ کے دور میں وہ سب رسمیں ختم کر دی چھ کے چھ ملاپ کی رسمیں ختم کر دی دی سمجھ نہیں آ رہا تو وہ جو اسماعیلی ملاد تھے وہ سارے بند ہو گئے کس سر میں بند ہو گئے چار سو پینسٹھ بولو بولو بند کرنے والے شخص کا نام کیا تھا پانچ سو پندرہ میں تو افضل قتل ہو گئے تو پانچ سو چوبیس کے اندر عامر احکام اللہ جو تھے نا وہ سرسر کے بہت وہ بھی قتل ہو گئے یہ جو عامر احکام اللہ ہے نا انہوں نے اپنے دور میں پھر میلاد چھ کے چھ زندہ کر دی ہے کر ابدال <عملائی> <عملائی> اور اختیار کا ذکر اس طرح علامہ متی فرما رہے ہیں وہ چلتے رہے چلتے رہے وہ اسماعیلیوں کے ملاد یہاں تک کہ ان کو افضل نے آکر ختم کر دیا یہ سفر نمبر ساٹھ پر شہرے نے ان کو ختم کرنے کا ذکر کیا اور آگے ایک پر پھر دوبارہ جو آمر کا میں بعد ہے لوگ بالکل تقریباً بھولنے سے قریبی پہنچ چکے تھے کہ پھر اس نے زندہ کر دیا کس نے آمیر بے اللہ بے اللہ نے زندہ کر دیا وہ کے تو پھر وہ کام شروع ہو گیا سمجھ نہیں آئی اب کس یہ دور دو, دو دورہ بن گئے بلکہ تین دور ایک دور ان چھ میلادوں کے افتتاح اور آغاز اور ابتدا کا جی وہ ہے وہ ہے اسماعیلی حکمران مصر کے حکمرانوں ٹھیک ہے نا دوسرا دور ہے ان کے ختم ہونے کا وہ پھر مستنصر بلّہ کے دور سے لے کر عامر احکام اللہ کے دور تھا یہ درمیانہ دور اس کو فترت کا دور کہہ لو یہ ان کی فطرت اور بند ہونے کا دور تھا فترت فطرت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 اس کا کون ملادوں کے یہ فترت کا دور آ گیا بھائی پھر نشات بولو بولو نش ات نون شین حمزہ تھا نش ات نشت تو مطلب پیدا ہو بولو ہاں میں نے تو اشیر سا سمجھ جو ہے نش ثانیاں دوسری زندگی دوسری دوسرا دور پھر زندہ ہونے کا سمجھ نہیں آ رہی جیسے کہتے ہیں جی اب اسلام کی نشات ثانیہ ہونی ہے پھر ختم ہو گیا پھر اٹھانا ہے اس کو جی فلان صاحب اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے کام کر رہے ہیں جی کیونکہ حضرت صاحب نے نشات تے اولا جو تھی اس کو ختم کر دیا اب نشات ثانیہ کا کام شروع کر رہے ہیں جیسے پادری صاحب پادری ہے سمجھ نہیں آ رہی ایسے ایسے پتہ بھی جو ہے نا وہ پہلے اسلام کو خود قتل کر لیتے ہیں پھر اس کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اچھا خیر یہ تو بطور مارتا ہیں ایسے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والے کثیر ہیں کیونکہ مارتے ہی آپ نا تو مارنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور زندہ کرتے کرتے پھر آپ آ جاتے اچھا تو کیا کام ہے نے نشہ تھانیاں پھر چھ پلاٹوں کی کس کے دور میں ہوگی عامر احکام اللہ اللہ کے حکموں کا حکم کرنے والا عامر اللہ کا تو جناب آپ جناب ساتویں ہجری میں یہ کام چلتا رہ پھر چلتا اربل بادشاہ اربل شہر کے بادشاہ ہوئے ہیں ابو سعید مظفر سمجھ نہیں آ رہی. اربل حمزہ کوئی اربل لکھا ہوتا ہے کہیں اربل بہرحال میں نے سیرت شامی کے اندر جس طرح ضبط شدہ دیکھا ہے سگل الہداور رشاد کے اندر جس طرح سیرت شامی اسی کو کہتے ہیں سگل الہداور رشاد کو کہتے ہیں سگل الہداور رشاد کتاب کا دوسرا نام سیرت شامی ہے جو مشہور ہے نا وہ لوگ اڑنب ہوئے <تصح> تو یہ سیرت شامی جو ہے نا اس کے اندر اس کا ضبط میں نے اسی طرح دیکھا ہے ارپل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 ان کا بن محمد ملا مل ملاو ملاو ملا مالا یملا مل سے مبالگا کا کا ہے مل سمجھ نہیں آ رہی یعنی مل ملنا بالغے کا سیکھا ہے بہار ان کے وزن پر اس کا ہوتا ہے بہت بھرنے والا جس کا برائی کا کام ہے وہ کیا برائی کرتے تھے وہ بھٹی ہوتی ہے نا اینٹوں پکانے والی بھٹی بٹا بٹا جب بٹا بھٹی جانتے ہو نا اینٹیں پکانے والے بٹے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اینٹیں بھرنے کا کام کرتے اور اسی سے جو روزی حاصل ہوتی تھی وہی کہتے تھے اور بہت بڑے ولی تھے اور عالم تھے ان کا ذکر شریف جو ہے نا سبل الہدا والرشاد کی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ پر امام محمد بن یوسف صالح شامی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا وقان آپ محمد احد ذلك الصاحب عمر فرمایا موصل شہر موصل مؤثل بھائی مؤثل اسفاد کے ساتھ بولو بولو قبیب البان قبیب البان موسبی جو ہے وہ اسی کے اسی شہر کے درخت اس کی شاہ شاہ البان بان کی شاہ شاہ قدیب کا نام تھا قدیب البان المستی یہ وہی بزرگ ہے تھے قدیم البال موصلی جن کا ذکر میں نے میں دیکھتا ہوں سجدہ کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کعبے کی چوکھٹ پکڑتے وہ قدیم البان موصلی کے شہر کے رہنے والے تھے شیخ عمر بن محمد الملہ بولتے نہیں تو یہ سب امام محت ابن جوزی ہوئے ہیں ان کے دوترے ہوئے ہیں امام ابن جو آگے ہوئے ہیں ان کا سب ابن جوزی کے نام سے مشہور ہے سب ابن جوزی کے نام سے مشہور ہے وہ حنفی ہوئے ہیں وہی ہوئے تو ان کی تاریخ کی کتاب ہے بھائی سب ابن الجوسی کی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا اکنما سن میں جل ملا لن کان جم لو تنا نیرل فرمایا اس وجہ سے ان کو کہتے تھے کہ ملا کا بھرنے والا کرنے والا نیر تنور تَن کی ہے پکی اینٹوں کے تنور کو بھرتے تھے وہ تنور ہوتے ہیں نا ان میں آگ جو ڈالتے ہیں وہ مٹی کے تنور بنے ہوتے ہیں نا ان میں آگے ڈالتے ہیں وہ اینٹ بھرتے تھے تو توجرا تھا وہاں مزدوری لیتے تھے تو بےحا اسی سے گزارا کرتے تھے والا جملے کو منت دنیا اور کسی چیز کے دنیا سے مالک نہیں تھا. سبحان اللہ تازہ کمایا اور تازہ ان کی کتاب ہے وہ صنفا کتاب وسیلت الم تقبدین بولتے نہیں یار وسیلت الم تقبین ان کی کتاب فی سیرت سید دلمر سلیم صد اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انہوں نے کتاب لکھی نام رکھا وسیلت سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس نے شاید عمر بن محمد ملال بولوئے ای. دی. بولتے نہیں یار سبحان ان کی وفات شریف ہے سن پانچ سو ستر میں چھٹی سدی پانچ سو ستر میں یاد رکھنا ہے بولتے نہیں یار بولولہ اچھا وہ شیخ متحریک کی کتاب کہاں ہے عامر احکام اللہ جو ہے یہ کس میں فوت ہوئے تھے یہ چوبیس پانچ سو اور شیخ سو ستر کتنا عرصہ ہوا ان کے درمیان تھوڑا بہت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 اس کو جاری رکھا سمجھائی <تصفح> آ رہی جو. آگے سمجھ اچھا اب یہ جو شیخ عمر بن محمد ملا ہیں انہوں نے جتنا عرصہ جا رکھا پھر یہ چھٹی صدی تھی نا پھر ساتویں صدی آگے آ گئی جس طرح کے سمجھو بھئی جس طرح کے یہ امام سیرت شامی والے لکھ رہے ہیں وہ کراتا وہ کراتا ہاں بہت نے تاریخ کی جنو میں وہ بڑی لمبی لمبی کتاب الام اسی کا نام ہے زیرکلی یہ مصر کا زرقلی زیرکلی یہ بالکل لیکن اس میں تاریخ اسلام پر لکھی تو اور ہمارے بزرگوں کو اور ادھر پہ انگریزی جو کتے ہوتے ہیں ان کو داخل کے, کے حوالے سے پر یہ لکھ رہا ہے جو نیچے سیرت شامی کی جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ جی بزرگ تھے کانا سالح لہو اخبار محل العادل نور الدین نور نوری رحم ال کا نام آپ نے بہت عادل اور مشہور واقعہ جو ان کے متعلق نور الدین خواب والا جو بہبی ٹولہ خرزوں کا اچھا میں نے واقعی کہہ دیا چلو میں نے بیٹے کا نام لے لیا تو خیر جو وہ جناب تو وہ عیسائیوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو آپ شریف کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی تو وہ نور الدین زنگیر احمد اللہ کے خواب کے اندر آپ تشریف لائے تھے نا تو یہ وہ محمود نور الدین محبود نورین اللہ جو ہے نا یہ ہمارے ارے بھائی یہ شیخ ان کے منظور نظر سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خاص مقبول تھے ان کی بارگاہ کے اتنا باعدوان شخص تھے کہ امر الملک العاد بہ فل اللہ کہ جتنے نا... نور الدین ذکیر اللہ کے آ... نیچے والے حاکم تھے موصل شہر کے تھے ان کو حکم کیا ہوا تھا نور الدین زنگی نے کہ اگر کوئی دین دنیا کا کام تم نے کرنا ہے ملک کے موصل شہر موصل کے اندر تو شیخ ملا سے پہلے اس کی منظوری لینی ہے اجازت لینی ہے اگر اس کو بتائیں وہ اجازت دیں تو کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا کیونکہ یہ اتنا باعتماد دین والا بندہ ہے کہ اگر یہ کسی کام کی اجازت نہیں دے گا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا اور اس کے اندر اباری خیر نہیں ہوگی اگر یہ اجازت دے دیں گے تو پھر خیر ہوگا یہ جس طرح کہ اللہ حلام زرکلی کی جد نمبر پانچ سپ بر ساٹھ اکسٹھ سے یہ ہاشیا لکھنے والے نے سیرت شامی کا حاشیہ لکھنے والے ہیں یہ وہ آبڑے آئے دونوں آشا لکھنے والے ہیں بہرحال کوئی نیچری ہے آج کوئی کرتے ہیں ہاں مجھے باقی لگتے ہیں ہمارا ایسا کیا یہ لکھا سمجھ آ گئی ہاں؟ اب شیخ کا ذکر تو آپ کے سامنے ہو گیا کارک ہو گیا کہ نہیں ہوا شیخ اللہ کا بولو اللہ شامی یعنی محمد بن صالحی شامی یہ امام جلال الدین سی کے شاگرد ہے سیرت شامی بارہ جلدوں میں وہ سامنے پڑی ہے جو اس کی پہلی جلد سے باتیں سنا رہا ہے بڑی مستند کتاب ہے سیرت کے موضوع پر انتہائی مستند بڑے پختہ حوالے دے کر بات کرتے ہیں بہت بڑا محدود محدید کے شاگرد میں وہ حکمران بادشاہ ہوا ہے وہ بادشاہ وہ سعید مظفر وہ ساتویں صدی انہوں نے اور وہ بڑے اہتمام سے میلاد کرتے تھے اس بات کا ذکر پھر حافظ عماد الدین ابن کثیر ابن کثیر محدث جو مشہور ہیں محدث ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے تاریخ البدایہ و جن کی مشہور ہے تو اس کے اندر انہوں نے البدایہ و کے اندر اس بات کا ذکر کیا کس بات کا جو مظفر بادشاہ مظفر اربل کے بادشاہ جو تھے ان کے ملاد منانے اور کرنے کا سارا ذکر حافظ ابن کثیر نے کس میں کیا الدایا کے اندر کیا اس سے نقل کرنے والے کون ہیں یہاں پر سیرت شامی کے اندر اللہ ہاں جی, جی تو وہ فرما رہے ہیں قلتوا اول من احدث ذلك من احدث اربال صاحب و اربل الملک المظفر ابو سعید کو كو كوبري بن زين الدين علي بن بختقين احد ملوك المجد والكبرى النجواد قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله في تاريخه كان يعمل المولد الشريف في ربيع الاول ويحتفل به احتفالا هايلا وكان شاه م شجاع بطل عاقلا عادلا رحمه الله تعالى سبحان الله يا حافظ بن كثير تشكرك حافظ بن كثير سمجھ نہیں آ رہی ابن اللہ. و مولد کہ یہ جو صاحب تھے یعنی بادشاہ اربل بادشاہ اربل اربل حافظ کثیر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈبل کے اندر میلاد کرتے تھے اور بہت بڑا اجتماع کرتے تھے اور بہت بڑا جتر بندہ تھا مطلب بہادر تھا سمجھنی آ رہی اور جناب جی بہت عقل مند تھا عادل تھا جس طرح کے حافظ ابن کثیر دیکھ رہے ہیں کیا تھا عادلن کے رحمہ اللہ عادل تھے رحمہ اللہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اس بادشاہ کے ساتھ کہہ رہے, کہہ رہے ہیں. ہیں اور پھر آگے حافظ ابن کثیر ہی لکھ رہے ہیں ابن ابو الخطاب ابن دہجا اب ایک بہت, بہت بڑے عالم امام ہوئے ہیں تو انہوں نے تصنیف کیا کہ ایک کتاب لکھی اس دور کے اندر صاحب یعنی اربل بادشاہ جو تھا نا کا بادشاہ ان کے سامنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی میلاد کے موضوع پر اس کا نام ہے التنویر في مولد البشیر آور آور آور آور. کیا نام ہے اس کا اللہ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 پھر یہ سلسلہ چل پڑا حافظ ابو الخير سخاوی بولو بولو ابو الخير اٹھو مارو وہ کتاب پکڑنا رہا ہوں گا ااا اے اولاد یار اس کا ہاں یاد یاد کا ہٹاگو پیچھے القول جلدی کر سب شام میں پہنچی تھی. سمجھ نہیں آ رہی تھی. بولو یار سبحان سبحان با. با. یہ حافظ ابوال خیر یہ امام جلال الدین سیودی رحمہ اللہ کے ہم سبق اللہ سبحان سبحان یہ بہت بڑے معاہدے ہوئے ہیں بولتے نہیں اللہ. تو یہ جی حضرت یہ جی شمس الدین السخاوی کی مشہور کتاب اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا میرے آپ یہ صرف ضرور شریف کے موضوع پر ہے بڑی مشہور تصویر ہاں پھر ابوال خیر سخاوی ابوال خیر بھی ان کو کہتے ہیں اور شمس الدین سکھاوی بھی کہتے ہیں بولتے نہیں یہ جو امام ہے نا ان کے ایک فتوا ہے فتوا فتوے کی کتاب ہے ان کی فتوا ابو ابوالخیر سخاوی کے اندر جس طرح لکھا ہے اس سے نقل کیا ہے سیرت شامی کے اندر امام صالح شام رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر تین سو باسٹھ پر میں عبارت سنا رہا ہوں انہیں کیبارت امام ابوالخیر سخاوی کی یہ وابیوں کے نزدیک بھی بڑے مانے جاتے ہیں بھائی یہ حافظ ابن حجر حسلانی کے شاگرد ہیں جنہوں نے فتح الباری شرح بخاری لکھی ہے یہ ان کے شاگرد ہیں بولو حافظ ابو ابوالخیر سخاوی کہ فتاوی سے نقل کر رہے ہیں کون سیرت الشامی والے قال الحافظ ابو الخير السخاوي رحمه الله تعالى في فتاوی ہے عمل المولد الشریف لم ينقل عن احد من السلف الصالح في القرون الثلاثه الفاضله وانما حدث بعد ثم لا زال اهل الاسلام في صائر الاقطار والمدن الكباره يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائين البديعة المجتملة على الأمور البحجة الرفيعة ويتصفدقون في لياليه بأنواع الصدقاته ويظهرون الصرور ويزيدون في المبروات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليه من بركاته كل فضل عظم عمي سبحانه آپ نقل کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ میلاد شریف کا عمل قرون تھا یعنی صحابہ تابعین, تابعین, تابعین کے اندر تو منقول نہیں وہ تاریخ میں, میں نے پہلے بتا دیا بہت ساری تاریخ آپ کی کس طرح شروع ہوا وہ بتا دیا حافظ ابوالخیر شمس الدین سخاوی رحم اللہ فرما رہے ہیں تم الاسلام پھر السلام ہمیشہ تمام علاقوں میں بڑے بڑے شہروں میں یافتہ بڑے بڑے وسلم یہ ہے، اجتماع کرتے چلے آئے ہیں کہ کھانے پکاتے ہیں صدقات کرتے ہیں خوشی ظاہر کرتے ہیں اور جناب اور نیکیاں کرتے ہیں روزے کو رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ کی ولادت کے موجودات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان پر برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ کی طرف یہ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 کہ جب اتفاق ہو جائے اور پھر اختلاف پیدا ہو تو اس کو اختلاف نہیں کہتے پھر خلاف کہتے ہیں کہ اس نے یاد جو اتفاق کو توڑا ہے اس نے غلط کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے خلاف کا یہ ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں خلاف کی اجازت نہیں ہے اختلاف کی اجازت اور اختلاف اس وقت ہوتا ہے جس وقت اتفاق نہ ہوا ہو یہ نقطہ اس پر امام علیہ سنت نے اشارہ فرمایا ملا و قیام کتاب ادھر پڑھی ہوگی امام علیہ سنت کے والد گرا بھی رئیسل فا ول محد و المتکل میر امام نقی علی خان اس کتاب کے حاشے کے اندر کتاب کے حاشیہ کے اندر امام علیہ رضی اللہ کی کتاب پر عربی میں نام ہے عمال المولد جس کا معنی ہے میلاد الام کو روکنے وا... میلاد القیام کے عمل کو روکنے والوں کے لیے گناوں کو چکھانا <laughs> کیا چکھانا یعنی <سؤال> یہ <سؤال> <سؤال> yani بتانا کہ تم نے یہ किया بھی کیا یہ لوگ روک کر تم نے غلطی کی گنا کیا یہ تم نے روک کر غلط کیا غلط کیا تو میلاد القیام کے نام سے یہ مکتبت و برکات المدینہ کراچی سے لارے بندار و علی سننا والوں نے شائع کیا ہے کراچی سے یہ <سؤال> شائع اس کے اندر آلہ حضرت نے فرمایا یہ خلاف ہے. اب جو خلاف چل رہا ہے وہ خلاف ہے اختلاف نہیں کیوں اس پر اختلاف اس پر دلیل قائم کی آلہ حضرت نے اس کو خلاف قرار دیا اختلاف نہیں قرار دیا نا چیز نے اس پر دلیل قائم کر دیا آپ کے سامنے کہ ثم اللہ اہل الاسلام فی سائر اللہ سبحان اللہ سخاوی رحم اللہ فرما رہے ہیں ثم تم ملا پھر ہمیشہ یہ جی عمل جاری رہا اسلام سب کرتے رہے فی سائر اکتارے تمام شاعر تمام جمیل والمدن بدن بڑے بڑے شہروں کے لوگ سب یہ کرتے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 ان کے بعد پھر اللہ میرے خیال میں حافظ صحابی کی یہی مراد ہونی چاہیے سمانی بات کیا ہے اسی وجہ سے وہ سما کا لفظ لائے ہیں جو تراخی پر دلالت کرتا ہے کہ قرون نے جو ہے نا تابل تبا تابل کے بعد پھر کافی عرصہ بعد یہ مقام جاری ہوا اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ تو تیسری سد... تین تیسری صدی جو ہے نا توجہ درا تیسری صدی تک تو متقدمین شمار ہوتے ہیں جی تو تیسری صدی کے بعد مطلب، تو یہ جو وہ اسماعیلی تھے وہ تین سو اکسٹھ باسٹھ میں آئے تو یہ اکسٹھ باسٹھ سال کا جو دور ہے یہ گزرا پھر درمیان میں وہ ان کا جو عامر میں اللہ اور ان کے درمیان کا جو عرصہ کتنا ہے وہ جب فطرت کا جو ان کے ارتدا کا دور ہے سلسلہ منفتحا ہے نہیں زیادہ جانچ ایک سو پانچ سال, سال, سال کا عرصہ بند رہا پھر, پھر ایک, ایک سو پانچ یہ جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے سمبا کا لفظ استعمال کیا یہ سارا عرصہ جو ہے نا اس کا سمبا اور ان کی مراد ہے جب آنے سنت نے شروع کیا تھا اس سے آگے ہمیشہ کے یہ سلسلہ جاری رہا اور منتھ سمجھ نہیں اب بات ہونے جاگی تاریخی ادوار سارے معلوم ہو گئے یہ کبھی آپ نے کسی سے سنے یہ جتنے بڑبڑ بڑ کرنے والے مور یہ بڑبڑ کرنے والے جتنے ہیں نا اپنا بڑے بڑے خطیب رئیس جو بنتے ہیں ان کو انہوں نے آواز تک ان کو نہیں لگی ان باتوں کی بیان کیا لیکن جس طرح کی اس کا حق تھا اس طرح بیان یہ ہے یہ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے جب سنو گے تو اور معلوم ہوا یہ تو ابھی ابتدا میں بیٹھا ہوں نا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 اچھا جی تو حضرت جی سبحان اللہ سہان اللہ اس مختصر تاریخ کو بیان کرنے کے بعد اب اعتراف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 سمجھ آ گیا آجی. اب جو آپ کی طرف لوٹتا ہوں اللہ تعالی کے فضل سے سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے امام بزرگان بزرگ شاد و ناگر امام شاطی جو ہے ان کی اللہ جو ہیں ان کی طرح کسی نے خلاف کیا تو کیا ہو ورنہ تو یہ سارے ہمارے یہ تمام بزرگان دین اس مبارک عمل کے اندر شریک ہوتے چلے آئے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نجائز اور ناجائز کام کے اندر شریک رہے اس وجہ سے ناچیز کا حق بنتا تھا تراس کا کالا کما کر دیا جائے تاکہ ہمارے ائمہ اور اسلاح اور بزورگان دین اور ہمارے اوریا کرم اور ہمائے حقانی ربانی امام اہل سنت جیسے ان کا دامن جو ہے نا ان کے دامن کی طرف اٹھنے والی چھیٹ اور خطرہ جو ہے غلیظ اس کو دھو لیا جائے یہ جو ادھر رہے ہیں گندی چھیٹ پھینک رہے ہیں میں ان کے منہ پر واپس کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو منہ کو بلیت کر سکتے بولتے نہیں ایند کا جواب پتھر سے کہتے عید کا جواب پتھر سے سنے اور ان بہت اچھے ان کا منہ پہلے پلیپ چلو ان کے منہ کو بلیپی جو ہے نا ادھر جو آ رہی تھی اس کو واپس ان کے منہ میں لوٹا دیں بہت اچھا اچھا ابھی آپ بات کو سمجھنا یہ سمجھیے کہ وہ ہمیں یہ تانا دینا چاہتے ہیں کہ تم بد مذہب لوگوں کے ساتھ مشابہت کرتے مرتدوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں؟ موافقت کرتے ہیں؟ ان کی موافقت اور مشابہت حرام؟, حرام یہ سمجھ जी, जी, जी. یہ مکم, یہ مکمل آ گیا ان کے احتراض کا اس پر ہمیں موافقت اور مشابہت کا تانا دیتے ہیں کہ تم مرتدوں اور بد مذہبوں کے ساتھ مشاقت اور موافقت کرتے چلے آئے امام شامی جیسے اور بڑے بڑے بزرگ یہ تمام جتنے بزرگان دین ہیں وہ سارے میلاد کے جو ہے نا وہ جائز سمجھتے چلے آئے سباب بابرکت کا کام سمجھتے چلے آئے ہیں مباحثی اونچا درجہ جنی مستحب ہونے کا اس کو دیا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ممکن ہے یہ سارے جمع ہو جائیں ایک جائے لوگ جو ہیں ان کی موافقت اور مشابہت پت جو ہر ہر مذہب ہمارے تو ہمارے تو مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے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 بیدعتی بیدعتی جو عقیدہ اصلاف کی اتباع نہیں کرتے منمانی کا عقیدہ بناتے ہیں ایسے ایسے بعد لوگوں کو مفتا دینا تو ان کی مشابت جو ہے وہ تو ہمارے اسلام کے اندر بھائی مقرر ہے، پکی ہے اس کی مجھے ممانعت اس کی ممانعت پکی ہے ہمارے اصول میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ پر مشاب کا لیا ہے اس کا مطلب ہے مشاوت بھی نہ کروکون کلین کہتا ہے قرآن پاک میں کتنا تو من تشردہ حدیث بات کی صحیح آ گئی کہ جو مشاغت کسی قوم سے کرے وہ ان میں سے تشبو کرے جو قوم میں سے کسی کسی قوم میں سے ان میں سے سمجھ آئی اللہ شامی رحمہ اللہ ہمارے فتوا شامی والے حنفی چھویں جلد مسائل و شاء مسائل, مسائل و شتا کے باب کے اندر فرماتے ہیں یہ علیہ السلام کہتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام حسین علیہ السلام اس کے بعد اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے علماء کرام علیہ السلام علما کہنا چاہیے کہ مشابہت ہے اس کے اندر فرماتے ہیں آپ اقول عندنا التشب ہوئے فرمایا ہمارے نزدیک بھی اہل بلاباد مذہب لوگ جو ہیں یہ ہے ان سب کی جو مشابہت تشبہ ہے وہ فرمایا یہ ہمارے نزدیک پکا قاعدہ اور قانون ہے کہ وہ مکرو ہے ہمارے نزدیک لا مطلق وہ آگے بات سمجھنا ذرا یہ مشابت یہ مشابت پر مارے رہے سارے یہ کیسے اتنا ممکن ہے کتنا بڑا سوال ہے اور یا سوال ہے ان بد مذہبوں کی مشابت پر قائم <tus <tus <tus <tus رہا ہمارے نزدیک والا کام ہے نا وہ ہم نہیں کریں گے بات کو سمجھنا بھائی الفتیا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 والے لکھ رہے ہیں فلان کے ساتھ تشبو کیا یہ کس وقت کہتے ہیں عرب والے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 فصلتوں میں سے کسی ایک عادت اور فصلت کے اندر یا باطری عادت اور فصلتوں میں سے کسی ایک فصلت اور عادت اور صفت کے اندر شریک ہو جانا یہ مشابہت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ جو قریب قریب معنی دینے والے ہیں نا وہ اتباع فلاں اس کی اتباع کی ہے اس میں بھی تشبہ ہو جائے گا فلاں تسی کی اقتداء کی تکلید کی وغیرہ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 تم وافقت کرتے ہو تم مشابہت کرتے ہو تم اتباع کرتے ہو اتنا سمجھ آ گیا بقوله بيقول جي ابدا بالخصوص سبحان الله سبحان الله رجعت يا ارجو انا ارجع بعون الله تعالى الى الجوابه سبحان الله الى الجوابه بالصواب <classified> ان شاء الله پہ چھوڑیے گا ارے بھائی جب کسی کسی کام کے متعلق کسی بھی امر کے متعلق کسی بات کے متعلق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 اگر بھی داتے ہی ناجائز ہے تو اس کو ناجائز کہیں گے چاہے کسی صحابی نے بھی کیا ہو کسی صحابی سے زنا ہوا اس کو سنسار کیا گیا تو کوئی آدمی کہے جی صحابی نے وہ کام کیا لہذا گا ہمارے لیے جائز تو کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا اس بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں ارے بے وقوف کام وہ دیکھ یہ نہ دیکھ کرنے والا کون ارے بولو یار جی کباڑ دین سمجھ سمجھ لیا ارے بھائی پہلے یہ دیکھو کہ یہ کام کی جاتی جائے کہ نہ جائز ہے اسی وجہ سے بات مشہور ہے مولا علی کی ان دورا محکال ولا تندوریلا من کال بات کو دیکھ بات کہنے والے کو نہ دیکھ سبحان اللہ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 منافق کے منہ سے حق کی بات نکلے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بات ہی غلط ہے نہیں کہیں گے بات صحیح ہے کہنے والا غلط ہے تمید کو سمجھو میری کو تمید کو سمجھو جواب سارا سمجھ آئے گا دلائل آہ! کام بار لگا دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ انہوں نے پاک میں ہے یہ دیکھو دوبارہ پڑھو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 آپ منافع گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ فرما رہا ہے گواہی ٹھیک ہے مگر یہ جھوٹے ہیں ارے وہ توجہ کر ہمارے اولا نے دیکھا تھی ذات ہی کام کو جو شریعت کے مطابق تھا انہوں نے کہا یہ کام صحیح ہے کام کرنے والے غلط ہے ارے وہاں اب بن گیا سبحان اللہ <سؤال> وہ اسماعیلی آگاہ ہوگا مان اس بات کو دیکھ حکمت صلی اللہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز حکمت مومن کی چیز ہے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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دے کر مسئلہ سبحان اللہ جنگ خندق کے موقع پر جنگ خندق جنگ احساب بھی جس کو کہتے ہیں جب سارے کافر اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پر آگنا آور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کریں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 تاکہ آگے کوئی گزر نہ سکے تو وہ خط ہوتی تھی یہ رسول اللہ میں نے فارس والوں کو ایسے کرتا, ایسے کرتا, کرتا دیکھا آپ کو پسند آیا بات اچھی تھی چاہے فارس والوں کی تھی آ رہی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کچھ کرے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کھودو جلدی کرو کندک کھود دی گئی اور اسی طرح عمل کیا گیا اور کافر جو ہے وہ موکی کھا کر واپس چلے گئے آگے نہیں آ سکے یہ ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے پھر غیبی مدد کی اور آدھی طوفان ہا آئی اور ہوا نے آ کر جناب جی ان کی ہر شہر کو اڑا کر ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر بھیڑا ہلک کر کے پیچھے بھگا دیا بولوان دوسری مثال سنو مسلم شریف کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کردوں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 اگر بھی آخرکار اوکے کھلو رہے ہیں دنانا اب بات کو گا بھائی ہمارے اہم کرام فرما رہے ہیں تشبح بالحرام حرام حرام ہاشیا سہتاوی مراکل فلاخ کا ہاشیا سختاوی یہ میرے پاس پڑا ہے اس میں ہے تشبو بالحرام حرام حرام کے ساتھ مجھ تشب حرام حرام میں کسی کی مشابت اور واپقت حرام ہے پھر رات کہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں خیر میں پرماتے نشان نہیں لگا ہوا یار اور نشان لگی ہوئے جلد لایا جائے جا نہیں لگایا میرے نہیں لگا سکا ہے دوسری دلیل کہ اچھا کام فی ذات ہی کام اچھا ہو سے موافقت ہو جائے اتفاق سے موافقت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ارادہ نہیں موافقت مگر موافقت بن گئی اگرچہ ان کا ارادہ اور ہے ان کا ارادہ اور ہے اور پھر یہ ہے کہ بلکہ جملہ بعض وجہ سے اگر ارادے میں بھی موافقت بنی ارادہ موافقت کا نہیں لیکن موافقت ارادے میں واقع ہو گئی تو اس میں کچھ حرض نہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میں بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ صلی اللہ مسلم شریف جلد پہلی کتاب کتابیام کے اندر کون سا حضرت جی کتاب و سیام کے اندر باب و یوم آشور عاشورہ کے دن کا روزہ دس محلم کروزہ بول بولو روزہ اس کا ایک باب ہے پورا مختصر تاریخ یہ ہے کہ جس طرح امام نابابی لکھ رہا ہے توجہ. امام یا امام شرح لکھ رہے ہیں البختار آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ جب مکہ شریف میں تھے تو یہی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور قریش مکہ بھی دورے جاہلی میں یہ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے قریش مکہ بھی رکھتے تھے اور رسول اکرم بھی رکھتے تھے لیکن یہاں پر آپ کا مقصود قریش کی موافقت نہیں تھی آپ پر کہتے ہیں کہ جس طرح مسلم شریف کے اندر ہے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 امام شامی پہ میں امام نوابی رحمۃ اللہ شرح چڑھا رہے ہیں فرماتے ہیں اتفق العلماء على سنت اتفاق وقت علماء کے اختلاف ہے کہ اسلام کی ابتدا کے اندر مجھے روزے کا اب تو روزے عاشورہ کا روزہ سنت ہے دس محرم کا روزہ سنت ہے سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے مذہب اور بلکہ فقاق کے مذہب کے مطابق پہلے یا اس سے پہلے یا بعد ایک روزہ اور ہونا چاہیے بیارا بیارا ہیں. جی. لیکن فرماتے ہیں کہ اسلام اندر اس کا حکم کیا تھا امام اعظم جب رمضان آیا امام، امام شافرہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہی رہا ہمیشہ واجب نہیں تھا یعنی پہلے بھی سنت ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مست اچھا دوسرا ہے صاحب، امام آدم واجب تھا. تو آپ جب یہ رمضان کروا فرد ہوا آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے جس کا جی چاہے, رکھے جس کا جی چاہے. مطلب مست رہ گیا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 اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے رکھتے تھے توجہ تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا یا وحی وحی آئی اس وحی کی اتباع کے روزہ کب جب آپ مکہ شریف جب وہاں سے مکے تھے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کو دیکھا یہ یہودی وہی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے توجہ بھائی بولو بولو, بولو سبحان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 تین نم... آ... نمبر انسٹھ سے حضرت تعظیم فقال وسلم، اولاب اولاب وسلم. جب آپ تشریف لائے تو آپ روزہ رکھتے تھے وہی محرم محرم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے پوچھا لوگوں نے پوچھا ان سے آپ نے پوچھ، پوچھا, جی، تو رکھتے ہیں تو، پوچھا گیا کہ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 کیوں زیادہ قریب ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں میں بھی اللہ کا رسول <سلام> تمہارا کیا تعلق ہے میں اس کا زیادہ قریب ہوں اور زیادہ حقدار یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جات بخشی تو ہم زیادہ حقدار تمہارے کیونکہ تم تو منکر ہو ہم لے کے یعنی بعد ان کے اندر ہے کیونکہ تم تو وہ ان کی چھوڑ چکے شریعتوں کو ہم تو ان کی شریعت ہم تو ان کے دین کو حق مانتے ہیں اور تو لہٰذا ہم زیادہ حقدار ہیں تمہاری نسبت وہ ہمارے بھائی ہیں موسا میرے بھائی ہیں، لہذا میرا حق بنتا ہے میں روزہ رکھوں اب بتا، توجہ اور روایت سناتا ہوں حضرت ابن عباس کی اسی مسلم شریف سے قادم الدین تو فضدیا فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہادی ہو یہاں یہاں پر خود وزاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا حیم انہوں ان ان نے کہ یہ حضیم دن ہے انج اللہ موسا مہو اللہ نے علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا اور ہر رقرانا وقع مہو فراؤنا اور اس کی قوم کو غرق کر دیا فقا موسا موسا حضرت موسا علیہ السلام نے خود یہ جی روزہ رکھا شکر کے اندر سمجھ آ رہی کس نے روزہ رکھا موسیقی موسیقی حضرت موسیقی علیہ السلام نے روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس کا رکھتے کو ہم زیادہ حق ہیں کو احق احق سے پر بتا رہا ہے کہ پر کا خود احق کے معنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود <تصفح> ان کی سے یہ کی معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ توجہ صلی اللہ علیہ السلام عربی اگلی روایت سن لیجیے توجہ نہیں کیوں فقال. روایت جو یہاں پر ہے نا ہاں جو سنانے والی حضرت عبداللہ بن عباس سے اور روایت ہے کہ ساما رسول, ساما رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا عاشورے کا وہ ہم رب اشتیا میں ہی اور آپ نے اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو دن ہے یہ جس کی تعلیم کرتے سبحان سبحان اور اگلی بات کے اندر لائن بکی تو ہے روایت کے مطابق روزہ رکھا جو مسلم شریف سے میں نے آپ کو پیش کی ہے ان کے اندر ایک بات تو یہ ملوم رکھیں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 تو آپ نے بحج پر اعتماد کیا نہ نہ کے یہودیوں کی بات پر اور یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تباتر یہ بات ثابت ہو چکی تھی اور اتفاق سے جو اترے بھی وہی خبر دے دی تو تباتر کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی یا بحج کے ساتھ لہذا یہ بات یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محل یہودیوں کی بات پر اعتماد کیا تھا یہ نہیں یہودیوں کی خبر خبردار بول بول بولو جھوٹھی کا می جھوٹھی ایک بات تو یہ آپ ملوز رکھیں ان روایات کو سننے کے بعد جو آپ کو پیش کر دی ہیں پہلے میں دوسری بات یہ ملوز خاطر رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے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 جب روزہ محرم کا رکھا تھا دس محرم کا تو یا تو محج کی اتباع کی تھی آپ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی کہ موسا علیہ السلاط والتسلیم یہ روزہ رکھتے تھے اور قرآن مجید میں ہے فب ہدا ہوں مختب کہ ہم پیجاب کی ہدایت اور راستے کی اقتدا کا رائے محبوب کی ہدایت کی اتفاق کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا علیہ السلام کی ابتدا میں وہاں پر رکھا ہو یا وہ کے ساتھ یا ابتدا ہے بوسا سمجھنے آسو دو آسمے سے استعمال ہو سکتا ہے جاہلیت اب بھی خدر کہ وہی روزہ دور جاہلیت والے رکھ رہے ہیں وہی روزہ ادھر مدین شریف میں کون رکھ رہے ہیں یہود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مواقع ہو رہی ہے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 وہ بھی ہزار کرو وہ حج کرتے تم حج کرتے ہو وہاں بھی ہو تم افکت کرتے ہو شیعوں کی وہ کہیں گے بھائی افکت ہو گئی ہے وہ ہم کرتے تھوڑی ہے سمجھ نہیں آ رہی جو جواب ان کا ہے وہ یہ بارا ہے وہ جنادہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑتے شیے بھائی اور وہ ابھی ان کو چاہیے اب یہ آگ میں رکھ کر اپنی میتوں کو جلا دے ہندوؤں کی طرح لیکن پھر وہ ادھر محفت ہو جائے گا پھر روڑا پڑ جائے گا یہ ایسے کریں نہ جنازہ پڑے نہ ادھر جڑائے نہ کچھ کرے یہ ایک ایسا نیا کام کرا جی مورتے کو کیوں ارے بھائی وہ جو شیعہ ہیں اور ہیں وہ مورتے کو دفناتے ہیں کہ نہیں دفناتے دفلاتے اپنوں کو بولو جب وہ دفناتے ہیں تو پھر ہم نہیں دفنا ہے اس وجہ سے کہ موافقت ہو گئی ارے موافقت گئی بیڑا گھر موافقت ہو گئی ہے نا تباہو تو نہیں وہافات ہوتا ہےرادے کے ساتھ توازو توا تو ہوتا ہے عرادے کے ساتھ توازوں کو تب اس کو کہتے ہیں توازوں پہ ملن یا توازوں پہ ملت ہے اگر دو ملتے دو مذہب ابو آف جاتے کے یا اگر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 اس کو تقلید تکلیف کہہ لو تشبو کہ بد مضبوط کی جناب ہاں جی اتباع کہلو لو تاسی وغیرہ یہ اس وقت جا کر بنتا ہے جب ارادہ ہو سمجھ نہیں بات کیا رہی کہاں پر ارادہ ہمارے پاس کا نہیں تھا اسی وجہ سے ہاں جی اور دوسری بات دیکھو یہاں پر اسی سلسلے کے اندر جو اس روایات یہ مسلم شریف سے آپ کو سنائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا آپ نے فرمایا نہ احق اولا بے بسا میر روایت نہ ہنو نہوقا موسا علیہ السلام رکھتے تھے جی نہیں کیا ہم نہیں کرتے تم کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم, ہم تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہیں موسا علیہ السلام کی تعظیم کے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 اس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق دار ہیں ارے وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ, یہ اس اسماعیلی ٹولہ لانتی جو ہے یہ خوشی کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نہن و صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہم محمد پاک کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ماننے والے تو ہم ہیں وہ کون ہے مصطفیٰ رسالت سمجھ میں نے کیا کہا ارے وہاں بھی ہو سو اکرم سب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 ویلے لال ڈال کر اخیر کر پی سمجھ آ رہی ہے نہن حقو بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کو مین ہو ان اسماعیلیوں کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں محمد باپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولو اللہ آگے چلیے تو بات वही وہی میں ٹھہری اچھا یہاں پر اسی سلسلے کے اندر یہ بھی سن لو روایت سنا چکا ہوں وضاحت کر دیتا ہوں آپ سلط لال صرف جب مدینہ شریف میں آئے تو آنے کے بعد ہی پوچھا کہ روزہ رکھتے ہیں جو تو کیوں رکھتے ہیں یہ روزہ رکھتے رہے آخری سال شریف کسی صحابی کے دل میں خیال آیا جو مجھے جس طرح کے مجھے سمجھ آیا میں اس طرح بتاؤں کسی صحابی کے دل میں خیال آیا کہ حضور ان کالو یا رسول اللہ بلکہ کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا کالو یا رسول اللہ یوم یهود و نصارا الله ارضی الله یہود نے کہ ان شاء الله طاعله نامی دن کا نویں دن کا روزہ بھی ہم ساتھ رکھ لیں گے یعنی کیا مطلب دس کا رکھتے ہیں تو نویں کا رکھ لیں گے ارے میرے بھائی بات کو سمجھنا میرے آپ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبہ کے دل میں خیال آیا کہ, کہ کہیں مشاباہت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پرواہ نہ کی کیونکہ اچھا کام تھا پیز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 اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ارے آجازم. بھائی اگر وہاں بھی کے دل میں خیال اٹھتا ہے یا کسی کے دل میں خیال اٹھتا ہے کہ اسماعیلیوں کے ساتھ مشابہت ہے تو ہماری علماء آئے کے رام نے یہ خیال بھی اڑا دیا یہ مشابہت والا جو وہم تھا وہ بھی اڑا دیا انہوں نے کہا ایسا کرو پورا, پورا سال ہی ملاد کرتے رہو اللہ اللہ ملاد بھائی بھائی والا بیڑا گھر ہو گیا ارے بھائی ایک دن آگے پیچھے ہماری فکا کی کتابوں میں لکھا ہے دس محرم کے روزے کے ساتھ نو دی کا رکھ لو یا گیارہویں کا تو مشاورت اڑ گئی جی اسی طرح ہم ہمارے علماء کہتا ہوں ہمارے علماء نے یہی کہا ارے بھائی کہ دس اگر آپ بارہ ربیع ال شریف کے ساتھ دوسرے مہینوں کے اندر بھی ملاد کر لو گے تو پھر وہ مشاورت گئی تشبو تو تھا نہیں اب مشابہت رہ گئی تھی کیونکہ تشبص جو ہے وہ بل ارادہ ہوتا ہے تو بل ارادہ تو نہیں تھا اب مشابہت والی بات رہ گئی اس کو اڑا دیا دوسرے مہینوں میں ملاد کو جائز کر کے بلکہ جائز کیا دوسرے مہینوں میں ملاد منا کر انہوں نے وہ مشابہت والا مسئلہ بھی اڑا دیا بات کو سمجھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے کیسے ہیں اب آپ ابھی اس کا جواب دے تمہیں معلوم ہو نا میں نے ایسے نہیں کہا تھا انہوں نے اپنے ذام باطل کے مطابق تو یہ سوچا کہ لا لاحل سوال ہے اب ان کو پتا چلے گا کہ یہ جواب ہی جواب ہے یہ جواب یہ جواب ہی لاجواب ہے اس جواب کا جواب دیں گے تو پتا چلے گا جو ہے نا امام نوابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلی بات ملوز رکھنا یہ روزہ جو آپ رکھتے تھے میں نے پہلے عرض بھی کر دیا وہاں یا تواتر یا اشتہاد کے ساتھ بہت دوسروں کافروں کی خبروں پر نہیں رکھتے تھے دیر میں رکھنا کیونکہ کافر کی خبر کوئی بہت مطبر نہیں دھیانات کے اندر کس کے اندر کے بعد اور دلیل لاؤں اللہ وہ دلیل بھی کمال کیا ہے وہ بھی کمال کیا ہے دیکھیں میں رہتا ہوں اس وقت اس دلیل کے حوالے سے جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ شریعت متعارف کے اندر ہماری شریعت مطالعہ کے اندر کئی کام دور جاہلیت کے دور جاہلیت کے اور جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے عمل کے جب وہ فیس آتے ہی صحیح تھے نا تو شریعت اتارا کے اندر وہ حکم بن کر رکھ دیے گئے حکم بنا کر رکھ دیے گئے سمجھ نہیں سمحان کی؟ سمحان اسی طرح اٹھا کر ان کو ہماری شریعت میں داخل کر لیا گیا اس پر ایک نیا قصہ اللہ مدارے شریف سبحان اللہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں مدار جل نبو جل تم نمبر دس سے پیش کرتا ہوں توجہ زمزم کا کیوں آپ نے سنا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ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 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اما جی کی اڑی مبارک سے آہ اپنا آہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس اور والدہ محترما کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی کاؤنٹ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے حضرت جبریل امین نے آکر کر لگائی تھی جس کی وجہ سے یہ زمزم کا کنواں چشمہ بن گیا تھا پہلے چشمہ تھا کنواں یعنی ہمارے سید عالم وسلم کے دور جن سے نہ بلکہ یہ ہے اما کے دور میں پاک جو آئی تھی نا تو وہ پانی بھر کر رکھنے کے لیے رکھنے لگی حکم یہ تھا کہ بھرنا نہیں ہے بھرنا نہیں ہے یہ چشمہ ہی رہے گا وہ بھر کر رکھنے لگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہ برتی تو قیامت تک یہ چشمہ ہی رہتا اب توجہ حضرت اسماعیل السلام کی اولاد اور جرہم جرہم قبیلہ یہ باہر سوائے آئے تھے حضرت علیہ السلام کیونکہ آپ نے جرہم قبیلے میں شادی کی تھی تو آپ کے سسرال بن گئے وہ یہ آپس میں رہے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 جو رحم قبیلے کے بات رہی، وہ, ایسا وہ ظالم آدمی تھا جو لوگ آج ادھر دور سے جاتے تھے ظلم کرتا تھا مال چھین لیتا تھا جانور جو قربانی کے وہاں پر لے جاتے تھے ان کو چھین کر خود کھا جاتا تھا عرب کے قبیلے توجہ ہاں جرم کے خلاف جو تھا اس کے خلاف عرب کے لوگ ہو. کی کیا کرتا ہے جب اس کے خلاف کھڑے ہوئے لڑنے کے لیے آ گیا تو جرم کبھی کو مقابلے کی تاب نہیں تھی لڑنے کی طاقت نہیں تھی یمن کی طرف سے اور یہ آمر بن ہارس جو تھا نا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 وہ اس نے بھیجا اس کو کہتے تھے غزال اس نے ایسا کیا کہ وہ سونے کا ہر جس کو غزال کعبہ کہتے کہ وہ اور ہتھیار جو تھے کانبے کے اندر اس نے اٹھا کر پھینکوا دیے زمزم کے کنویں میں اوپر سے مٹی بھر دی برابر کر دیا نشان بھی ختم ہو گئے اس کے ظلم اور نہوست کی وجہ سے آدھا سا بیماری لاکڑا کاکڑا جس طرح ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے یعنی جس طرح دال مشہور ہوتی ہے نا اس طرح کے دانے نکلائے یہ آفت آتے اس نہوست کی وجہ سے کوئی ہلاک ہو گئے وہاں سے کہیں نکل گئے سمجھ نہیں آ رہی اب والے گئے تو یہ پھر مکہ کی حکومت آ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو انہوں نے زمزم کا کنواں پھر واپس تلاش کرنا چاہ کیا کرنا چاہ باری آ حضرت مکہ کی سرداری کی حضرت عبد المطلب کے پاس جو حضور کے دادا اللہ دا اب یہ جب ان کی باری آئی نا تو اللہ تعالی کا ادھر ارادہ پاک کا تعلق ہوا اس کے ساتھ کے اس کو ظاہر کیا جائے حضرت سیدنا عبد رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے صبح صبح صبح کہ زمزم را پیدا بت کر د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 قریش آ کر روکا انہوں نے اور قریش نے آ کر روکا منع کیا یہ جو جہاں بھم زم شریف کی جگہ ہے یہاں دو بدھ تھے ایک کا نام اساف اور ایک کا نام نائلہ تھا ایک کا نام اساف الف سین الف صاف اصاف یہ مرد کی شکل میں بدھ تھا اور نائلہ عورت کی شکل میں بدھ تھا <سؤال> زمزم کی جگہ نصب کیے ہوئے تھے گاڑے ہوئے تھے اب پورے شکوں کے پجاری تھے وہ نہیں چاہتے تھے ان بتوں کی جگہ پر کنواں کھودا جائے اور ان کو ہٹایا جائے سمجھو <سؤال> ہے نا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 ان کو ساتھ ملا ہے اور حضرت عبد اللہ وہ بہت بڑے جوان تھے وہ آئے اور کے سامنے کھڑے ہو گئے <تصفح> ہو کر انہوں نے کھودنا شروع کر دیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> جب کچھ زمین کھود چکے نیچے سے نشان ظاہر ہوئے پتھروں کے اور وہ اسلا جو رکھا ہوا تھا اور جو ہرن تھا وہ ظاہر ہو گیا سمجھو وہ دائر ہو گیا تو نیچے سے کنواں نکلا پانی جب پانی نکلا تو حضرت عبد المطلب کی شان ٹھاٹ آن بان عزت اور بڑھ گئی کبھی کے مکہ والوں کے اندر کہ یہ یار کیسا جی بندہ اس نے دیکھو عبد المطلب نے گمشدہ زمزم شریف کا اتنا بڑا کنواں تھا ہمارے پاس وہ اس نے دوبارہ تلاش کر لیا ہے سبحان اللہ سمجھ like آ رہی ہے اب اس خوشی کے اندر حضرت عبد المتلف نے یہ منت مانی کہ اللہ تعالی دس بیٹے اگر دے گا نا مجھے اور دس کے دس جوان ہو جائیں گے پورے تو ایک بیٹا دیوا کروں گا جو ہے مدد کی نظر کرد یہ بارت پڑھ رہا ہوں بھائی عبارت شیخ محقق کی مدارج سے بارت پڑھتا نظر کرد کے چونا قربانی قربانی بچوںکتا پسر بے دادا ہم بلوک رسید جب اللہ تعالیٰ نے دس پیٹے دیے دس کے دل جوان ہو گئے شب نل دیکھا بے معذمہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ نخواب دیکھتے ہیں کے ساتھ سو سوئے ہوئے ہیں اسی الگ میں خواب دیکھتے ہیں گویا گو میں گو یا کہتے وفاق ندرے خود یا عبد المطلف پر آئے پرور دیں خانہ عبد المتلف اس پرور اس گھر کے مالک کی وہ مند پوری کر جو تم نے منت مانی تھی بیدار شد پر سا لڑ گا بیدار ہوئے کامتے ہوئے پہ ہوئے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 جانور دا کرنے لگے اس سے بڑا کم ہے کہنے والے نے کہا وہ بیٹا زبا کر جس کی منت شب توجہ ہے نا گپتندرا کے نظر کر دبا سخت گمنا شدھ جمع کر دولاد را بہت ہو گئے اور اپنی اولاد کو جمع کیا ہوا گپت بور ساری سورت پیش کیے شاہ اختیار ب دست تست اگر ہمارا دبا بیٹے فرما ایسے تھے آج کے تمام بیٹوں کو بھی دبا کر دیں گے اب سارے ہوں بیٹا ہوتا وہ کہتا اوے اوے اوے باپ ہل گیا ہے ارے دور جاہلیت کے تھے لیکن ان خبیصوں کی طرح جاہل نہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی اتنا آدم تو رکھتے تھے یہ فیضانے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی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 یہ کسی مدرسے کی کرامت تھی یا نگر کا فیض تھا سکھائے کس نے بتاؤ کون تھا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 ارے بھائی ادھر بھی وہی فیض نظر سمجھیے بارگاہ بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جو ہے جن کی پشت شریف کے اندر جن کے ماتھر شریف میں تھا ارے بھائی جن کے ماتھے شریف حضرت عبداللہ کے ماتھے شریف میں نور رسالت چمکتا تھا اس وجہ سے حضرت سید عبد ال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 پسران حضرت مت اپنے بیٹوں کیڑا ڈالا جائے پر جس کو کرتے ہیں نا دیکھو کس کے نام کا نکلتا ہے قرآداز کرو بھائی جب کنا ڈالا گیا قرآن دازی کی گئی تو حضرت سیدنا عبد اللہ کے نام یہاں پر شیخ لکھتے ہیں وہ احبلا نزدے نور محمد پیدر نور محمد کیوں کہ حضرت عبداللہ کے ماتھے شریف سے نبی پاک کا نور چمکتا تھا جس طرح ستارہ چمکتا سبحان اللہ. تو اس چمکنے کی وجہ سے وہ تمام بیٹوں سے زیادہ معروف تھے زیادہ عزیز تھے آپ کو تو نام بھی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 بس گرفت عبدالمطلب دست عبداللہ رہا حضرت سیدنا عبدالمطلب نے عبد عبداللہ کا ہاتھ مبارک پکڑا ہوا گرفت کار ادرا چھری پکڑی آور دورا نزدے صاف کے دو سنم نمبو دند نز دیکھا با قربان کردہ میں شد نزدیش آؤں اصحاب اور نائلہ کے بعد جہاں پر دبا کرتے تھے وہاں پر لائےش بری حال واقف شدن مانے آمدن جب قریشیوں کو پتا چلا یہ لگا تو کبھی شریعت نہیں اتری تھی نا بات یہ آئے تو آئے انہوں نے مانے آئے جب قریشان کو پتا لگا انہوں نے آ کر روکا عبد المطل نہ یہ کام کرنے کے لیے حضرت عبد اللہ کا وہ جو ننیال تھے ننیال ننیال جن کو کہتے ہیں وہ نان کٹ جو خاندان تھا انہوں نے کہا یار کیا کرتے وہ مخضوب تھے اب قریشیوں کے کہا بھی ایسا کرو کہ ایک کاہنہ عورت ہے جو جن کے پاس پہلے کاہر ہوتے تھے جو آنے والے وقت فرشتوں کی باتیں سنتے اور نیچے آ کر وہ اپنے جو کائن ہوتے تھے نجومی تو ان کو بتاتے تھے ان تو وہ لوگوں کو پھر جب آتا ہوں تمہارا مر جائے گا تمہارا یہ ہو جائے گا تمہارا وہ ہو جائے گا وہ فرشتے فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر بتاتے تھے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 تو اس وقت جو ہے نا یہ ابھی بندش نہیں ہوئی تھی اس رکاوٹ نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے وہ جناب جی آپ تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ وہاں پر کاہنا کے وہ عورت ہے وہ بتاتی ہے تو اس کے پاس لے جاؤ وہ چلے گئے ادھر جا کر اس نے کہا بھی ایسا کرو کل لانا میں بتاؤں گی اپنے کریم سے وہ کریم کہتے تھے ہم ساتھ جس کو کہتے ہیں اپنا کریم گوئی جن جو تابے ہوتا تھا وہ بتاتا تھا تو اس نے کہا وہ آئے گا کریم میں بتاؤں گی کل بتاؤں گی کل گئے تو انہوں نے اس نے کہا بھی بات یہ ہے ایسا کرو دس اونٹ رکھ لو ایک طرف اس کو رکھ لو عبداللہ سیدنا عبداللہ عبد سرکار کے بارے میں کہنے لگے ایک طرف اس کو رکھ لو ایک طرف دس اونٹ پھر کورا ڈالو بڑا اندازی کرو اسی طرح یہ کرتے چلے جائے جب کورا نکلے اونٹوں کے نام نکلے تو میں نے یہی سنا ہے کہ تمہاری قربانی اور منت پوری ہو جائے گی میرا کری یہ کہنا ہے اوپر سے فرشتوں کی بات کا نہیں مطلب ہے کہ وہ وہی اب یہ ہوا اسی طرح انہوں نے کیا حضرت عبد المطلب نے کے ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام बढ़ा दिये, फिर दस और बढ़ा दिए फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम दस और बढ़ा दिए फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम जब सौ तक पहुंचे ना तो ऊँटों की बारी आ गई कुरानिक ऊंटों के नाम कुराना निकलाया ऊँटों के नाम ऊँटों के नाम जिबा कर दिए गए सौ जिबा हो गए मन्नत पूरी हो गई हजरत सैयद अब्दुल्ला बच गए समझ नहीं आ रही اب حضرت سیدنا عبداللہ سرکار زبا ہونے سے تو بچ گئے مگر زبا ہونے کا نام تو پڑ گیا کیونکہ حقیقت ہم زبا نہ ہوئے تو ویسے تو رب کے نام پر ربا ہو چکے تھے یعنی حکمن تو ہو چکے تو حکمن زبی بن گئے زبی کیا بن گئے ربی اس کو کہتے ہیں جو ذبا کیا جائے آپ زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح توجہ ذرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ان کو ذبا کرنے کے لیے تو باپ نے پیش کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو دم جنت سے پیش کر دیا گیا سبحان, سبحان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 بچ گئے اسی طرح حضرت عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے کو پیش کر دیا وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی اللہ نے بچا لیا سونگ آپ کا بدلا ادھر ایک تمبا بدلا بن گیا ادھر سونڈ بدلا بن گیا اسی وجہ سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے ابن ہے فرمایا میں دو زبی کا بیٹا ہوں دو زبی کا بیٹا ہوا نبلو زبی ہے ایک زبی اللہ حضرت اسماعیل ہے دوسرے زبی اللہ حضرت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 اب دلیل کی طرف آتا ہوں کہ اس قصے کے اندر میرے موضوع کی دلیل کون سی ہے بھائی کون سی بات روم بڑی ہوئی ہے اب میں شیخ شیخ محقق کی عبارت سنا کر اپنا دعوی جو ہے اس پر کون لگاتا ہوں رگڑا ڈال دیتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی ادھر دیکھو بھائی زبا کرد ست شوترو خاص و عام وحوش شوترو یورا شیر گردانی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 کے بادبود بچوں دور اسلام شد جب اسلام کا دور آیا شارع نیز آرا مقرر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس سو اونٹوں کی دیت کو اسلام کے اندر بھی برقرار رکھ دیا ارے بولو مرو مروسی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 کا نامدار میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی وجہ سے, کی وجہ سے تمہیں یہ شرف ملا ارے بھائی, بھائی دلائی دلائی بلائی بلائی دلائی تو یہ کہہ نہیں سکتے بھا بھی یار فطرت کے بعد کو سمجھو نا میں کہہ رہا ہوں بھا بھی جب ہمیں کہتا ہے جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ یار تم وہ فاطمی لوگ تھے وہ اسماعیلی لوگ تھے جنہوں نے ملاپ شروع کیا تھا تو تم ایسا کرتے ہو تم ان کی موافقت کرتے ہو تو کیا ہم کہیں گے کہ نبی پاک نے جور اللہ تعالیٰ نے موافقت جہلیت کے لوگوں کے ساتھ کی ہے ہوا جواب کو ہوا جواب جو تمہارا جواب ہے اب ہمارا جواب وہی ہوگا تم ادھر کا جواب تو ہم ادھر کر دیں گے سمجھ نہیں آ رہی یار بولو مرو تم اس کا جواب دو اس دیں گے اور پھر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو ادھر دو گے وہی ادھر کا ہوگا جواب بولتے نہیں یار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 اگر وحشت سے اسلام کا نام لے کر دور بھاگتا ہے جس طرح کی ہماری مثال ہے میں آپ کو آپ کے سامنے اپنی مثال پیش کرتا ہوں ہاں جی ہمارے ہمارے متعلق یہ لانتی لوگ باہر کے جو ہیں پتہ نہیں مخالف پھر کیا کیا لوگوں کے خلاف بھرتے ہیں اور کیا کیا لوگوں کو کی ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں وہ نفرت دلاتے ہیں وہ نفرت کھا جاتے ہیں وہ ہمارے نام سے ہی بھاگتے ہیں جب کوئی ادھر آ جاتا ہے نا آنے کے بعد وہ کہتا ہے وہ سارے جھوٹ بوڑھتے تھے بے بیرت یار کمال ہے اتنا اخلاق اتنا پیار اتنا محبت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 کہ بزرگ مولا علی جیسے کی سنگت میں رہیں گے تو بیٹا ابو حنیفا نکلا ابو حنیفہ جن کو کہتے ہیں جو امام زمانہ ہے حسن بشری وغیرہ وغیرہ یہ سب غلام لونڈیوں کے اڑاتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے لیکن اسلام کی عظمت کو دیکھو کیا تھے اور کیا بنا دیا اے کیا بنا دیا ارے بھائی ان کے دادا جان جو تھے نا وہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں گئے تھے وہ غلام تھے پہلے قید کرائے تھے ایک روایت کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ قید نہیں ہوئے یعنی غلام نہیں تھے ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ قید ہوئے اور حضرت ان کا سوتا سوتا ان کا نام تھا سوتا تو وہ گئے تھے مولا علی کے مولا علی نے دعا دی خواجہ حسن بشری یہ لونڈی کی اولاد ہے تو بھائی مشابہت اس وقت بنتی ہے مشابہت اس وقت مضمون ہوتی ہے جب ارادے کے ساتھ ہو یا کسی برے کام میں ہو بولے بولو جیسا کہ امام شامی کے حوالے سے میں نے بیان کیا امام شامی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں امام شامی رائے مول بل فلم تشبو تشبب در مختار کے حوالے سے موسوا کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے توجہ ہے بولتے نہیں قال صاحب در المختار سفا سات جلد نمبر بارہ موسوا کا الموسوت ہی والا دوسرا آل آل فرمایا بالکا ارادے کے ساتھ اگر ہی کام اچھا ہے لیکن ارادہ مشاورت کا ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے کیونکہ ارادہ آ گیا نا؟ وہ مسلم کو موافقت کروں میں توجہ نہیں کیوں برو اگر برائے غیر ارادے کے ایسا ہو جائے تو پھر کوئی ارج نہیں ہے حضرت توجہ ادھر مختار شامی شریف کے علاوہ حوالے سے اور فتابہ ہی دیا فتح عالمگی کے حوالے سے ادھر لکھا ہے حضرت ایمان حشام فرماتے ہیں میں امام یوسف رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ جوڑے پہنے ہوئے تھے جوتے پہنے ہوئے تھے جس کے اندر لگے ہوئے تھے کی جیسے آج کل کیلوں کے ساتھ بنے ہوتے ہیں کیلگے ہوتے, کیل ہوتے ہیں نا اسی طرح کیلوں سے بنا ہوا کیا مطلب کیوتا پہنے ہوئے تھے جناب اس جائے؟ فرمایا نہیں میں نے دونوں حضرات امام کارے کا اس کو ناپسند کیا کیونکہ اس کے اندر تشبہ بر ہے راہب لوگ عیسائیوں کے ہوتے تھے ان کی مشابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنتے تھے جن پر بال تھے بالوں والا جوتا وہ نہ رحبان ہے حالانکہ وہ رحبان کے لباس میں سے ہے فقط اشارہ یہ فرماتے ہیں ہمارے ایما گرام تو انہوں نے کہ آپ نے حضرت امام یوسف نے یہ بتایا کہ بھئی صورت سورت مشابت اگرچہ پیدا ہو جائے توجہ فقط اشارہ علاج نہ صورت المشابت فیمہ لباد جس کے اندر بندوں کی بہتری ہو اگر سورتم شکل کے اندر ظاہر یعنی ظاہری طور پر جس کو کہتے ہیں ظاہری طور پر بغیر قصد اور ارادے کے مشاورات ہو جائے تو کو کوئی حرج نہیں امام ابو جو یہ بتانا چاہتے ہیں بولو سمجھ نہیں آئی میں مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں فلائل اور بھی دے سکتا میرے خیال میں اتنا کافی ہے ہے کہ نہیں سبحان اللہ بڑے ناسا کوٹن جی لیکن یہاں پر توجہ ذرا کیجیے دو باتیں کرتا ہوں ایک وہم کا اضالہ کرنے کے لیے وہ وہم یہ شاید کسی کو استدراک کرتا ہوں لاکن کے ساتھ کہ لیکن یہ نہ سمجھ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 تو پھر وہ ملاز منانا نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے وہ, وہ سراسر گناہ ہو جائے گا پھر شیخ مطیعی شیخ مطیعی کی کتاب سے آپ کو سناتا ہوں شیخ مطیعی جو ہے نا بولتے نہیں یار صفحہ نمبر بہتر پر کلام کے صفان پر بہتر بہادر پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں وعلا يقصر على ما هو طاعت وما هو مباح فقط. كما هو صريح قول ابن حجر في من تحرى في عمل المعاسف. وتجنبه ضدها كانت بدعة حاسنة. ومن لا فلا فلا وهذا هو الذي يغضيه الدليل. اي غضن لان ما ليس لفرد من الطاعات اذا ترتب على فعله محرم ومكروه تحريما وجب تركه تقديما, تقديما لدرك المفاسد على جلب المصابح. اللہ فرماتے ہیں کہ شرط جو, جو کامیاں کام اس کے بداحت حسن اور جو مباحت میں اس کے بدعات مباہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو تات اور مباہ اسی تک رہا جائے اور اگر کوئی آدمی نجائز کام شامل کر لے تو پھر وہ بداتے حاصل نہیں رہے گا پھر وہ نجائز ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ وہ لینا مال ہے میں فرض جو کام فرض نہ ہو یعنی مباح اور جائز اور اختباب کے درمی کے اندر ہو لیکن میں جب اس کے ساتھ کوئی حرام اور مطلوب, تحرمان, آ, اس پر مرتب ہو رہا ہو تو فرماتے ہیں جی بات کو مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اہم ہے نیکی کرنے کی نسبت جب نیکی جو ہے وہ گناہ لا رہی ہے تو پھر نیکی کو چھوڑ دو سمجھ نہیں آ رہی لیکن بادشاہ سے وہ فرد واجب نہ ہو سمجھنے کی وہ نیکی کیا ہے فرد واجب نہ ہو اور موقع سنت بھی اسی تمہیں میں آ جائے گی موقع سنت بھی میں نے بول کے سنا بھائی ہمارے لکھا کر اور سنن. دو کے درمیان ہو رہا ہے تو نہ اور سننا تو وہ رنگ مل جائے اور پتہ نہ چل رہا چھوڑ دینا بہتر جو ناجائز ہم یہ سانس ملاتے ہیں اگر یہ ہوں کہ ہم ان کے ملاد کو ناجائز کرتے ہیں تین سے ملاد کو جائز نہیں کریں گے ناجائز نہیں کریں گے اگر تین افسری ملاد کو ناجائز جہاں جہاں جو بحرام ساتھ شامل کرتے ہیں ہاں جی کے, کے ملاد کو ہم ناجائز کریں گے اگر وہ نہیں چھوڑتے تو ہم کہیں گے جہاں سب ناجائز کریں لنگ پڑ رہی ہے اس پر ذرا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی کی بات کرتا ہوں کرو یہ شرط بولو کتاب آپ کی حضرت الرشاد اصول الرشاد کتاب کا نام کیا ہے؟ ان کی دوسری کتاب ہے والد گرامی اصول رشاد اس کا صفحہ نمبر ہے بولو مرو اور کتنا نمبر ہے ادھر دیکھ صفحہ نمبر 99 اصول الرشاد لقمع مبان الفساد. امام نقی علی خان لکھا ہوا ہے ادھر دیکھو اس حدیث سے ایک ظاہر ہوئی اور بہت مساو اور فاتحا فاتحہ اور سوم سوم ہونا چاہیے سیم کے ساتھ فاتحہ اور سوم, سوم. سوم. تیسرا کل کل جاتے ہیں اور مولد وغیرہ ملا امور متنازعہ وہ امور جن کے اندر جھگڑ رہے ہیں بھاجی اور سنی کہ کراتے شرعیہ سے خالی ہوں یہ لکھا ہوا ہے میں کراتے شرعیہ یعنی کیا مطلب شریعت کے اندر جو کام نجائز ہیں جب یہ فاتحہ گول ساتے یہ ملاد وغیرہ یہ تمام رسم یہ طریقے جو یہ چیزیں خالی ہوں کن سے برائیوں سے اور بولو مرو ایسے طریقے سے ثابت ہوئے کہ مخالفین کو ان میں کلام کی اصل گنجائش نہ رہی آپ نے دلائل پیش کیے فرماتے ہیں یہ دلائل تم سامنے رکھو تو جو ایسے فاتح میلاد وغیرہ ہاں جی جو برائیوں سے خالی ہوں تو ان کا جواب ثابت ہو گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کا جواز جواب بھی ثابت نہیں ہو سکتا جو برائیوں ساتھ شامل جن کے اندر ہو بولوے جن فاتحہ کول ساتویں تریسویں وغیرہ اور ملاد کے اندر برائیاں شامل ہو جائیں تو ان کے جواز کے نہ وہ قائل ہیں نہ ہم قائل ہیں اللہ اللہ بولو برو ان کے جواز کے وہ نہ امام اہل سنت کے بارے قائل ہیں نہ ہم قائل کائل بن کے حوالے اور سنیے اور سنیے ذرا یہ جناب جی, جی زبردست حوالہ جو ہے جی سبل سبل الدا و رشاد کی سیرت خیر العباد سے بول بولو کیسے امام ابن تباہ کے حوالے سے صفحہ نمبر 363 جلد اول پر آپ لکھ رہے ہیں قال الشيخ الامام العلامه نسير الدين المبارك الشهير بابن الطباخ في فتوى في فتوى بخط سيدنا انفق المنفق تلك الليله وجمع جمعا اطعمهم ما يجوز الطعام وسمعهم ما يجوز السماع ودفع دفع للمسمع شوق إلى الآخرة ملبوسا كل ذلك سرورا بمولده صلى الله عليه وسلم فجميع ذلك جائز ويثاب فاعله إذ احسن القصد ولا يختص ذلك بالفقراء دون الأغنية إلا أن إلا يقصد مواساة الأحوج فالفقراء أكثر ثوابا نعم إن كان الاجتماع كما يبلغنا عن قراء هذا الزمان من أكل الحشيش واجتماع المرضان وإبعاد القوال إن كان بالإحياء وإن شاد المشوقات للشعوات وغير ذلك من وغیرے خزیے آل شیخ امام اللہ نصیر الدین مبارک ابن الطباخ ابن تباخ ابنخوا کے ساتھ ابن الطباخ کے نام سے جو مشہور ہیں وہ اپنے ایک فتوے کے اندر فرماتے, فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اس مبارک کو خرچ کرے اور جب لوگوں کو اکٹھا کرے یعنی ان کو کھلائے جن کا کھلانا جائد ہے ان کو کھلائے وہ چیز جس کا کھلانا جائز ہے کیا آئے نا لوگوں کا حرام مال اٹھا کر کھلا دے <تصفح> لوگوں کا حرام مال بکری لوگوں کی ماں لوگوں کا رشوت کا سود کا سکول کی سکول کی کمائی کا ماں بہن کی ماں بہن کو دفتروں میں لگا رکھا ہے کسی نے کہاں لگا رکھا ہے کسی نے کہیں لگا رکھا ہے کسی اوپر بٹھا رکھا ہے اس کی کمائی ہے بلے بغیر کی حرام, حرام کی کمائی جو ہے وہ کہتے ہیں, نہیں ہونی چاہیے کمائی حرام ہلا لو کھلانا جس چیز کا ہلا وہ کھلا ہے جو ہے All right, alone. Right. ہاں یہ حکومتی کتے جو سرکاری ہیں ان کی حرام کی کمائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پھر سنائے وہ چیز لوگوں کو جس کا سنانا چاہے تو یہ حرام کے اشعار جو ہیں اخبار جو, جو, جو, جو گاتے ہیں یہ میرا جو طبقہ سگولیوں کا یہ آج کل نیچریوں کا طبقہ جو کہتے ہیں یہ پفر پفرمکتے ہیں جو لوگ خدا کی مخلوق کو خدا سے بے خوف کرتے ہیں ان کو جنتی بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ لانت حرام ہے یہ سننا رہا میں آپ فرماتے ہیں سنا ہے وہی کچھ جس کا سنانا چاہے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 المشوت لل آخرا المشوت لل آخرت کا شوق پیدا کرنے والی تقریر کرے آخرت کا شوق آخرت کا ڈر سے ڈرائے عذاب کی باتیں سنائے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجلات بھی سنائے سماندار. ایسی تقریر نہیں ملے گی تمہیں سوائے نا چیز کے فضل سے جس طرح یہ کہتے ہیں نا چیز کی تقریریں اسی طرح ہوتی ہیں ملبوسن پھر اس کو لباس دے جوڑا کپڑوں کا دے حضور کی خوشی میں کہ یہ میں تمہیں لباس دیتا ہوں اس وجہ سے کہ تم نے ہمیں تین صحیح سچا سنا دیا ہے کل اللہ کا سلورم کے مولے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم فجمیو کا جائز امام ابن تباہ فرماتے ہیں یہ سب جائز ہی بھائی صاحب فائل ہوں اس کا کرنے والا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 نہ ہو لوگوں کے ساتھ موافقت کرنا نہ ہو بحض اللہ کے حبیب کی بارگاہ گاہ میں نظر کرنا ہو ماردن احسن, احسن ولا پھر وہ غریبوں مسکینوں کو بھی بلا سکتا ہے اور ہر کسی کا آپ جناب جی جو خان مالدار ہیں ان کو بھی آ سکتے ہیں فرماتے ہیں ہاں اگر اجتماع ایسا ہو جیسا کہ اس زمانے کے اپنی بات کر اس زمانے کے برے لوگ ہر دور میں ہوتے ہی ہیں نا کہیں کسی دور میں تھوڑے ہوتے ہیں کسی دور میں زیادہ آپ جاتے ہیں اس وقت تھوڑے دے تو فرماتے ہیں جس طرح کہ ہمارے زمانے کے ہمیں بات پہنچی ہے بغیر ناد خون آتے ہیں محفل میں ہوتے ہیں فرماتے ہیں اگر وہ داڑھی والا ہو تو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اگر میرے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں یہ کتاب میں لکھا ہوا کیا مطلب تو پھر سمجھ لو وہ ٹھڑکیوں کا ٹولہ ہے وہ جس طرح کے آج کل کے چھوکرے یہ آج کل کے چھوکرے یہ گندگی کے ٹوکرے ارے بولتے نہیں آج کل کے چھوکرے یہ بغیر تھی کے ٹھوکرے کتی کے بچے جناد خان بنے پھرتے ہیں کوئی فرحان قادری جیسا ہے شیطان پادری جیسا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے آپ فرماتے ہیں اگر ایسے ہوں پڑھنے والے وہ دنیا بھی اور باتیں ایسی کریں جاتے ایسی پڑھیں کہ دنیا کا شوق ہو دنیا کو لوگ ترقی سمجھے دنیا کو سب کچھ سمجھے اور جناب جی بس یہی سمجھے بخشے گئے بخشے کا جنت پکی ہو, گئی ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں بھلے یا تو سن لو یہ گنا کی محفل ہے ملاد کی محفل نہیں ہے بے کیا بے کیا یہ کون سی محفل ہے سام کے لفظیں دیکھ لو آسام اسم کی جماعت سا کے ساتھ حمزہ اور سا اسم اسم مانا گنا مجما آسام فرمایا وہ گناہ کا مجمع ہے وہ گناہوں کی محفل ہے محفل ملا تو ہر کرے جہاں پر یہ لڑکے اور جہاں پر بڑھیا ہوئے جہاں پر بڑھیا کا میلہ ہو سبز پگڑی والوں کا ٹھیلا ہو اور تقریر کرنے والا کوئی حرام زیادہ چیلا ہو کیا ہو نہیں تو پھر سمجھ لو ایسی محفل میں شریف گو نا لانت لینے کے لیے ہے رحمت لینے کے لیے نہیں سمجھ نہیں آ رہی بولو اور کسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں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 اور سنو امام نب امام نوابی رحم اللہ امام ناببی جو مسلم کی شرح لکھنے والے مشہور بزرگ ہیں ان کے استاد امام ابو شاما ان کا نام شریف ہے ابو عبد الرحمان میں اس کے اندر بھی انہوں نے فرمایا آخری بات کرتا ہوں یہ ملہ طبقہ لانتی جو ہے نا بڑی یہ تو شرائط بیان کرتے نہیں کیونکہ یہ خود ہی مان سے پتا ہوئی ایمان سے لے کر نیچے چلے آؤ نوافل تک نوافل سے لو ایمان تک چلے جاؤ تمام احکام شریک جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں سب کے لیے ایمان سے بتاؤ شرائط ہیں اسلام کے اندر کے نہیں اگر ایک آدمی نماز پڑھے بے بزرگ پڑھے اگر ایک آدمی نماز ہزار نفل روزانہ پڑے لیکن اس کا رخ مشرق کی طرف ہو پھر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 اس نے مذاق کیا ہمارے فرد کے ساتھ فرد چھوڑتا رہا اور سنت نفل پڑھتا رہا لکھی جائے گی تو صرف عذاب کے لیے دلیل بنانے کے لیے. سمجھ نہیں آ رہی اور اگر ایک آدمی وہ فرد خدا کا آ کر پورا کرے لیکن سنتیں نہ پڑے لکھا جائے گا فرد کے نہیں تو یہ کمی سنت کی قیامت کے روز ہاں جی اس پر تبدیل اللہ تعالیٰ اس پر جو چاہے کرے لیکن ایمان سے بتا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 فرماتے ہیں یہ اگر اسی سے پوچھو اگر مردار مرا, مرا پڑا ہو مردار اس کو میلاد پر تقسیم کر دے اور, بہتری دے گئے گئے پکا دے غیر کر اور تمہیں مولویوں کھلا دے ایمان سے بتاؤ جنت جائے گا بولو بولو بولو کیوں نہیں جائے گا ملاد تو اس نے کیا اچھا جانور مردار حرام ہے مولوی کہے گا اب یہ حرام زیادہ جنت میں نہیں جا سکتا کیوں اس لیے کس نے ہمیں مردار کھلا وہ کتا اگر یہ مردار کھلانے سے جنت میں نہیں جائے گا تو یہ لوگوں کا مال کھلانے سے کیسے جا سکتا ہے بے بےغیرت ہاں بے <تصفح> پھر اگر مولوی کو پتہ نہ چلے پر بدبو شدو نہ آئے باب اب بھونا ہوا ہو جناب وہ کہے گا پکا جنت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 لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں کہ ہو جو تم کر رہے ہو میں کہتا ہوں میں اتنا عرض کروں گا کہ سن لو یہ جو جو چکے ہیں میرا موضوع آپ میرے خیال میں جمعے کے دن نہیں تھے آپ بعد میں آئے ہیں ہاں جی میرا موضوع سنیں کہ بارہ موجودہ دور میں موجودہ دور کے مسلمانوں کو بارہ ربیع الاول کے موقع پر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 ہاں بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر کیسا منہ دکھاؤ گے کہ شریعت نظام تو سارا کوفر کا اپنا رکھا تھا اور خوشی کا ڈرامہ میرے لیے کرتے تھے یہ تمہارا ڈراما ہے مانو تمہیں شرم نہیں آتی اور باتیں کرتے تھے ان دور کے مسلمانوں کی دور, ان, دور, ان دوروں کے مسلمانوں کہ جن دوروں کے اندر اسلام کی اسلام کی حکومتیں تھی کوفر جو ہے وہ جوتے کھاتا تھا صلاح الدین عجوبی کا دور ہے نورت نے محمود زنگی کا دور ہے بعد دور ہے تو اس ان دوروں کے امام جلال سجودی جس وقت لکھ رہے ہیں فلاں فلاں جو کتابیں لکھ رہے ہیں ارے بھائی اس وقت تو اسلامی حکومتیں تھی یہاں پر تو اسلامی کوفر کی حکومتیں ہیں نظام ہی سارا فرنگی کا ہے تعلیم شام تو جب فرنگی کیا ہے تو اس لانتی ماحول کے اندر لانتی نظام کے دور کے اندر ان دوروں کی باتیں کرنا یہ کتنا بڑی بے وقوفی ہے پہلے شریعت کے فرائض ہیں بات کے اندر یہ ہے پہلے واجبات ہیں بات کے اندر یہ ہے پہلے موقع سنتیں ہیں بات کے اندر یہ ہیں ہر کسی کا رتبہ آ رہے حکم کا یہ پورا اس وقت ہوگا کسی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ورنہ ایسے سمجھو جیسے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے لیکن فرد چھوڑ دیتا ہے اور نماز باقی پڑھ کر چلا جاتا ہے جس طرح کہ وہ لانت کا مستحق ہے اور ہر, ہر کوئی آدمی کہے گا جو مذاق کرتا ہے بھائی مان اسی طرح ہم بھی کہیں گے کہ فرائض احام ساری شریعت ختم کر کے پردہ تک پردے کا واجب بھی ختم ہو گیا اور اس کے جو ہے وہ یعنی تا...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 Come on and look.